يا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَلَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُوْتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَافَ خَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير هديك كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هذلنا من أزواجنا وذرياتنا خرة عاي وج الناطفقین ایمان محترم سامعین دین نوجوان ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے صورت فرقان کی قائد ترابت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن میں نیک لوگوں کی بڑی خوبیاں بڑی علامات اور ان کی نشانیاں بنانے کی ہیں وہ اعمال جس کی بنا پر وہ درجے کمال کو پہنچے ہیں ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے اور نشاندہی کی ہے اور مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کلمہ گو اللہ تعالی کے ان بیان کردہ نیک لوگوں کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں ان صفات کو وہ صفات جو عباد الرحمن کے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان میں ایک بڑا اہم مقام ہے سورت الفرقان کا آخری رقو جہاں شروع ہوتا ہے على عباد الرحمان الین سو نارم الجہل سلام اللہ رب العالمی نے یہاں سے عباد الرحمان اللہ تعالیٰ نے محبوب بندوں کی شفاعت بیان کی ان شفاعت میں ایک بڑی خوبی یہ بیان کی ہے کہ ولین یقولا ربنا حولانا من ازوا دینا قرۃ عظی ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العادمین کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا حولانا من ازوا اے ہمارے رب ہمیں اے بیویاں بیویوں اور بچے ہمیں بیوی اور بچے ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کے کھڑک ہوں دیندار ہوں پرہیزگار ہوں موتی فرما بردار ہوں ماں باپ کی خدمت گدار ہوں ان کی باتیں سننے والے ہوں انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی سے آپ اونچی ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں یا اطمینان و سکون فرحت اور مسرت محسوس کرتا ہے تو اپنی اولاد کو دیکھنے کے بعد نیک لوگوں کا کام یہ ہے اولاد کی صحیح تربیت کریں اور تربیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ ربنا من دینا وزرا فرت آجم اے اللہ ہمیں ایسی بیوی ایسی اولاد عطا فرما جس سے ہمارے دل کو فرحت مسرت محسوس ہو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو ہمارے دل کو سکون اور آہت ہم ملے وج اللہ عمتقن امام اور اللہ نے لوگوں کا پیشوا مجھے بنا دینا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بھی انسان کو دعا مانگنا چاہیے کہ وج اللہ امام اللہ مجھے دین کی خدمت گزار دین کا پھیلانے والا اور لوگوں کو رہنما بنا اور اللہ میرے اوپر بس نہیں کرنا بلکہ ہماری بات ہماری اولاد میں بھی ایک سلسلہ باقی رکھنا یہ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بیاں کی ہے اسی لیے امبیال دعا مانگا کرتے تھے <سؤال> <سؤال> رب مقیم و من ربنا و دعا دعا, دعا رب من ربلی بن گئیوں انسان کو جب اولاد ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اولاد ملنا اور سے نوازا جانا یہ اللہ بیٹے بیٹیوں کا ملنا یہ اللہ حرب العالمین کا بڑا خبل و کرم ہے رب العالمین سناتے ہیں جال رین اگواج کم بنی نفا و رضا تم میرا پہلی بھاس افلو نو بن مطلب رب العالمین نے بیان کیا واللہ جعال لکم من انفسکم واہ اللہ رب نے اپنے فضل کرم سے تمہارے ہی جن کا تمہارا جوڑا پیدا کیا پھر تمہیں بیوی اور تمہیں شوہر تمہیں جوڑا دے دینے کے بعد اور اپنے بڑا کرم کیا کیا جا لالا تم من ازواج تم بنی نا بیٹے بیٹیاں پیدا کیا پھر بیٹے بیٹیاں ہی تمہارے زندگی میں بڑے بڑے پھولے وہ ہفا دکھن اور تمہاری بیٹیوں سے اللہ نے بازا اور تمہارے بیٹوں سے اللہ تعالیٰ پوتے اور پوتیاں وہ جانا رکھ مین ان سے اللہ تعالیٰ نے صرف بیسے بیسی پر منحصر نہیں موقف نہیں رکھا بلکہ ان سے بھی اولاد دے کر کے رب العالمین نے تمہیں نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے نوازا اللہ رب العالمین نے جب ہمارے اوپر ایک بڑا فضل و کرم کیا ہے تو اس کی شکر گزاری بھی ہمارے اوپر ضروری ہوتی ہے اور شکر گزاری کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اب اولاد کی تعلیم تھا اور آپ کی تربیت کا ان کے نیت اور صالح بنانے کا جو امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے اپنے وطن کے لیے مفید ثابت ہو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بڑا حصہ ہے جو اولاد کا اولاد کے ذریعے ماں باپ کو کرنا چاہیے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی امانت سمندے اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اس پر اللہ کی شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی اولاد کو اس کی صحیح ماروں میں تربیت کریں اور تربیت ہے کرنا سر تربیت کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں کہ دو کم سے کم دو چیزوں کا خیال اچھا رکھو تعلیم و تربیت اسکول اور مدرسے میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم دو چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے صرف کاروبار میں مجبور رہنے کے بجائے دوست احباب کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے بجائے باہر گھومنے اور ٹہلنے کے بجائے انسان اپنی اولاد کو ٹائم دے اولاد کے لیے وقت نکالے یا گھر میں بیٹھے اولاد کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو صحیح معلوم میں اپنی نگرانی میں رکھے یہ نگرانی میں رکھنا ان کے لیے وقت دینا اور ان کو لے کر کے بیٹھنا یہ بہت بڑا عمل ہے لال بن اسی لیے نویل نے سامنے سرایا ایک صحابی سے لے جا رہے ہیں بوٹا یس نویل سے ملاقات ہوئی کہا یا رسول اللہ بیما نجات فرمدی کے حدیث یا رسول اللہ بیما نجات المومن ایک مومن کو نجات کس عمل کی بنا پر مل سکتی ہے دنیا کی مصیبتوں سے دنیا کی آفتوں اور سے ہر قسم کی دنیاوی مشکلات اور قبر اور عذاب سے آدمی کس طرح سے محفوظ رہے گا آپ نے ساتھ میں تین چیزیں ہیں جس مومن نے تین چیزیں کر لیا وہ ہر بڑا سے نجات میں رہے گا ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا اداب قبر اور اداب نار سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا شہاب کرا میں کہا جاؤ رسول اللہ وہ چاہتی نہیں آج ہمیں نمبر ایک عملی کری کر اپنی زبان کی حفاظت کر لے نمبر دو واقعی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے نمبر تین وہ اپنے گھائے کو اپنے لیے کافی سمجھیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم گزارنے کے لیے اپنے گھر کو اپنے لیے کافی رہتے اگر اپنے گھر میں آ کے تو بیٹھے گا تو باہر کے فتنوں سے بچے گا اور اپنے گھر میں آ جانے کے بعد اپنے اہل و عیال دینی بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی نگرانی ہوگی ان کو بے دینی اور برائی اور ترقیوں سے ان کو تو بچا لے گا نبی علیہ اللہ اسلام کی حدیث حضرت صحمان رضی اللہ ابو امامہ رضی اللہ و تعالیٰ راضی ہیں سننے کی روایت آپ نے تین قسم کے آدمی ہیں اللہ نے ان کے جان ان کے مال ان کی عزت ان کی عفت ان کا ایمان ہر چیز کے بچانے کی گارنٹی لے رکھی ہے سراسۃ کل اظب اللہ تین قسم کے انسان ہیں ان کے ہر بنا ہر مصیبت سے بچانے ان کے جان اور مال کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دارنسی ضمانت دے رکھی ہے پوچھا جائے وہ کیا چیزیں آپ نے ایک رج رجلن رجول الى مسجد من نماز با وقت نماز پڑھنے کے لیے پہلا انسان جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے یا مسجد میں وضو کرنے کے لیے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے درج سے جو انسان اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے یہ بندہ مجھے پکڑ لیا ہے یہ بندہ میرے گھر سے جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی جان اس کے ایمان اس کی مار اس کے اولاد کے ہم حفاظت کریں گی نمبر دو آم وشاس نمایا وارہ جلد ہر ادفی صدیل وہ انسان جو اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے نمبر تین آپ نے ارشاد ساتھ بنایا وہ انسان رجول بے چہی سلامی جو انسان اپنی ڈیوٹی اپنے کاروبار اپنی انسانی ضروریات اور بنیادی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے بجائے اپنے گھر میں آتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے بیوی اپنے بچے اپنے اہل بجان ان کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے ان کو ٹائم دیتا ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی نگرانی کرتا ہے جب تک باپ گھر میں ہے ماں گھر میں ہے خصوصاً باپ جب تک گھر کے اندر ہے بہت ساری شرارت کرنے والے بچے بھی باپ کو دیکھ کر کے اپنی شرارتوں سے بات رہتے ہیں اسی لیے ہمارے وہ بھائی جو بچوں کو بیوی کے حوالے کر کے ڈیوٹی پہ کرتی ہے کاروبار کرتے ہے اور گھر میں آ کے بیٹھنے کے بجائے رات کے دو دو بجے دو صحباب کو ٹائم دیتے ہیں یہ ناجائز ہے اس طرح سے ذہروں کو ٹائم دے کر کے اپنے بچوں کو بگاڑنا اپنے بچوں کا حق عطا نہ کرنا یہ بہت بڑا شرم ہے اس لیے کم سے کم ہم اپنے ان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں جو بہت زیادہ وقت باہر دیتے ہیں باہر ٹائم دینے کے بجائے انسانی ضروریات کے لیے باہر جائیں آپ کے کاروبار آپ کی نوکری ان تمام چیزوں سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو بے سے بچائیں نمبر دو اللہ اکبر نمبر سرا شام کے پاس صاحب ہی آئے کہنے یا رسول اللہ ہمیشہ کوشش کریں اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھے کم سے کم کھانے میں آزاد میں سونے سے پہلے بہت ساری برکتوں آپ سے اللہ نوازے گا ایک کہا بھی کہنے گا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں وال نشبہ بیوی بی پکا پکا کر کے تھک جاتی سن نوی داؤت کی روایت بیوی بی پکا پکا کر کے تھک جاتی ہے لیکن ہم میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہم آسودہ ہوتے نہیں کتنا بھی بےچاری کھانا پکائے لیکن جب کھاتے ہیں دسترخوان سے کھانا کھاتا لیکن ہم میں سے کوئی انسان آسودہ نہیں ہوتا آپ نے ساتھ روایا متافر دیکھی اس کا مطلب ہے تمہارے ہاں کھانے کا نظام کوئی درست نہیں ہے کوئی آیا کھانا کسی کا انتظار نہ کیا اکیلے اکیلے دال بن کھا کر کے ویسے کھاتے ہو اسی لیے رب العالمین کے ہاں رب العالمین تمہارے کھانے اور دسترخوان سے برکت کو اٹھا ہے میرے بھائیوں انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ٹائم لگائے بیٹھے کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے وقت کیا خط پر تبصرہ کرنے کے بجائے دین پر تبصرہ ہونا چاہیے تربیت پر گفتگو ہونی چاہیے روز نماز شریعت پر گفتگو ہونی چاہیے نبی نب یہ رہے سرافان شاخ رمانا بات اصل یہ ہے لال رقم کا کوڑو شاید اس لیے آسودا نہیں ہوتا تمہاری بیوی بی کھانا پکا پکا کے تھک جاتی ہے اور تم آسودہ نہیں ہوتے اس کا مطلب کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو بلا یا رسول اللہ آپ اس میں ایسا کرو کل سے تم اکٹھا ہو کر کے بیوی بچوں بی کو لے کر کے ساتھ بیٹھتے کھاؤ ود کو رسم اللہ اور اللہ تعالیٰ کا سب لوگ نام لے کر کھاؤ کل تیرے کھانے میں اللہ تعالیٰ برقت پتا کر دیتا گا صحابی کہتے ہم نے کھانا شروع کیا ہاں بیوی بی ایک مرتبہ پکا لیتی تھی کہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا ہم کیوں دوستی بانا ہے لوگوں کو میں نے ٹائم دے رکھا ہے ساری برکت وہاں چلی گئی اور آپ کا گھر برکت سے محروب رہ گیا تو میرے بھائیوں کچھ ٹائم لگا کر کے اپنی اولاد کے حق میں اولاد پر مہربانی کریں ان کے پاس بیٹھے سونے کے آپ آباد جانتے ہیں اللہ عبر نبی علیہ سلاسن کے نو گھر تھے ہمارے اور آپ کے ایک گھر عیا سل کے نو گھر تھے لیکن چوبیس گھنٹے میں ایشا کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ طلاق اور افسر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک گھر سمجھے آ جاتے اور چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ تمام اگواد مشاہرات ایک گھر میں اکٹھا ہو جاتی تھی اور نبی علیہ السلام سب کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ لیتے کے عورتیں مشاہرات اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھی اور نبی علیہ السلام کی باری جس گھر میں تھی وہاں سو جایا کرتی تھی یہ نبی علیہ رہے کا اسوا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے گھر میں اگر برکت چاہیے اور تعلیم تربیت تو اپنے اولاد کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے ان کے ارفت محبت اور ان کو دل سکھانے کے لیے میرے بھائیو تھوڑا سا ٹائم نکالے جتنا ہو سکتا ہو ان کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم پاس کرنے کا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا سلسلہ کائم کرے ان شاء بہت ساری برکتوں سے الحمد للہ وقفا وسلام ورائے امار پرانے پاک میں جو بڑے عبرت و نصیحت کی کتاب معرۃ المستین دیندار و مستحدوں کے لیے یہ کتاب عبرت و نصیحت ہے اس سے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ملا کرتی ہیں ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے لکمان یہ ایک نیک باپ کا اپنی اولاد کے تربیت کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے وہ حضرت لکمان حکیم ہیں آپ حضرات جانتے ہیں لکمان حکیم کوئی معمولی انسان نہیں تھے بڑی اونچی شخصیت تھی اللہ رب العالمین نے ان کے نام کی صورت نادل کی ہے اور كما على الحكمة شکر للہ اور اللہ رب العال نے حضرت لکمان کا واقع بیان کیا اور کتاب اللہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا تاکہ قیامت مسلمان اور اس سے بات کرنے کی کوشش کریں جیسے اپنی اولاد کے باپ لکمان تھے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اس کو اپنانے کی توفیق رسے فرمائے حضرت رکمان حکیب نے اپنی اولاد اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے قرآن پاک نے ان کی دشن نصیحتیں نقل کی ہیں ہم بڑے اشتہار کے ساتھ حضرات کے سامنے وہ دس نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ اور ایسے ہی تیزیت کرنی ہے کہ ہم سب کو توفیق رسید فرمائے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا دس وسیعتوں میں سے پہلی وسیعت یا ان رزل مناظم اے پیارے بیٹے خبردار تم کبھی شرک نہیں کرنا کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹوں کو بیٹھا کر کے سمجھاتے ہو بیٹے یہ شرک ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہمارا تو چونکہ فیس لمبی لمبی دیتے ہیں اس لیے ہم بیٹھیں گے بھی تو سوچتے ہیں بچوں سے کچھ وہی اسکول والے تو پڑھائی کے بارے بات کرو تاکہ بچہ اچھے نمبرات لے کر کے آئے کتنا راح آدمی ٹھنڈے جیسے سوچے کہ آپ اپنی اولاد کو کتنی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی آپ کوشش کرتی ہیں کتنا شرک سے بدا سے روکا پہلی وسیع وسیع یا برآرک بلّہ ان شرکت المنع اے پیارے بےفے اے پیارے بےفے خبردار اللہ تعالی کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا کیوں اِن شرکت المنعظم شرک بدترین گنا ہے ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ تربیت کرنے کی توفیق سے فرمائے نمبر دو آخرت کی فکر آخرت کی فکر کرنا اور گناوں سے ڈرانا برائیوں سے ڈرانا اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں بچوں کو ڈرانے سے بچے دستی ہو جائیں گے اب سارے عقل مند یہ پیدا ہوئے ہیں اور سارے لوگ بیوقوف تھے جن کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے ذرا سوچو اب ہمارے دل دماغ کچھ اور بن گیا بچوں کو ڈراؤ گے تو بچے بزدل ہو جائیں گے یہ تمہارے باپ نے تجھے ڈرایا تھا پتہ نہیں تم کیسے بزدل ہو گئے بزدل چونکہ تمہیں کم سے کم اپنے جاہر کسان باپ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی تھی وہ بیچارہ کھیت جاہر تھا لیکن تمہاری صحیح تربیت تھیاں تم جمعہ کے دن جمعہ پہنے کے لیے آئے ہو اور تم بتا نہیں اپنی اولاد کی کیا تربیت کرو گے آئندہ جمعہ پہنے آئے یا نہ آئے میرے بھائی ذرا سوچو آخرت فکر یا ان کا کو مساڑا حق بت ہر دل سفرتما واط یا حرفی اے میرے پیارے بے ہمیشہ نیکیاں کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا برائیوں سے بچانا سواب کے کام کرنا اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا دیکھے یاد رکھو اگر تم اگر تم میں کوئی گنا یا کوئی نیکی پہاڑ کے چٹان میں اندر گس کر کے کرو گے جی. یا ساتوں زمین کے کہیں اندر کہیں زمین میں گھس کے کرو یا ساتوں آسمان کے کہیں کونے میں چھپ کر کے کرو گے دیکھے یاد رکھنا جی بھی تم نے سبراہ برابر بھی اگر گناہ کیا یہ بھی اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تیرے کارنامے کو لا کر کے پیش کر دے گا اس لیے دیکھے ہمارے ہی سامنے نہیں تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور یہ صاحب کتاب کے در سے ہمیشہ نیٹ عمل کرنا برائی نہیں کرنا کوئی عمل کوئی عمل کوئی, عمل کوئی برائی اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں تو چھپا کے کرے گا لیکن قیامت کے سے اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لا کر کے حاضر کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت کرنے کی توفیق نصیح فرمائے اللہ تر سننے وہ آخر ہمیشہ اولاد کو ڈرانا تو اللہ سے ڈرانا دل سے ڈرانا کے بارے میں اللہ کا خوف دلانا نمبر تین یا بنیا کے اے بیٹے ہمیشہ نماز قائم کرنا نماز ترک نہیں کرنا ہم بچے کو چھوڑ دیں گے کیوں بچے کی نیند نہیں پوری ہوتی اگر وہ چلے آئیں گے تصویر ہلاتے ہوئے اور بچے کو گھر میں چھوڑ دیں گے سوتا ہوا میرے بھائی وہ ذرا بتا جس انسان کی اولاد نماز نہ پڑھے یا بنیا اکشرہ ارے دیکھے نماز قائم کرنا کیوں جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اس کی نگرانی کرتے ہیں اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لاوارس بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں آپ کی اولاد اگر نماز نہ پڑھی تو یاد رکھنا کبھی آپ کی بھی فرما بازار نہیں ہو سکتی جو اپنی اولاد کا آپ رب کا فرما بازار نہیں بنائے گا رب اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے بس میرے نماز قائم کراؤ اپنی اولاد کو نبی نئی رہے سوراخام تاکید ہے سات سال کے بچے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو تنظیم کرنا ان کو سرا دینا تاکہ آئندہ نماز پڑھنے کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہ کریں دس سال کا بچہ ہو جائے پکا نماز ہی بن جانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں باپ خود نمازی نہیں دادا خود بھی ابھی وہ تمہیں کرتا ہے تو بچہ کیسے نمازی بنے گا پھر کس طرح سے اللہ آپ کے جان کی آپ کے مان کی آپ کے اولاد کی آپ کے بیٹوں کی آپ کی بیٹیوں کی اللہ کیسے حفاظت کرے گا جب آپ ایک نماز کی بھی حفاظت نہیں کرتے اللہ کہہ کہ رسول کا کہ اللہ یا حفظ اے بھائی بھا بھا بھا تم اللہ کے دین ہی اللہ کے آتاب کی حفاظت کرو گے تب اللہ تیری حفاظت مدد اگر تو اللہ کے حکام کو ضائع کر دے گا تو اللہ تجھے دائیں کر دے گا میرے بھائیوں کو اللہ کے نماز کی تاکیز کرو نمبر چار وہ امربن بالمعروف لیکن ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہمیشہ بڑھت کام کے لوگوں کو روکنا اس سے معاشرے میں ماحول میں سوسائٹی اور سماج میں برائیاں نہیں برپ گی ہمیشہ اللہ کی فرما برداری رہے گی نمبر چھ نمبر پانچ انل منکر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نافرمانی یعنی ہمیشہ دیکھے لوگوں کو گناہوں سے اور برائیوں سے روتے رہنا نمبر چھ وسبر ارام اب ندا لیکم ازمر امور ہمیشہ اللہ تھا ہمیشہ لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچے کوئی نہنگی ہو لوگ کوئی سطح ہمیشہ دیکھے صبر کرنے کی کوشش کرنا انتقام لینے کی کوشش نہیں کرنا وش برآباد من من یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ ہمیشہ لوگ صبر سے کام لے آج ہم بے صورے نکل گئے نہ صورے ہو گئے آج باپ بیٹے میں لڑائی میاں بیوی بی میں لڑائی بھائی بھائی میں لڑائی پڑوسی پڑوسی پکڑے کے کا پیاسا ہو گیا صرف اس میں کا ماحول ہمارے یہاں نہیں رہے ہم ہماری اجتماعی, ہمارا اتحاد, ہمارا اتحاد رہتا نمبر سات, ولا تو سر خدا بیٹے جب لوگوں سے بات کرنا تو منہ تیڑھا کر کے نہیں اللہ با اپنے بیٹے کی تربیت سے رہا ہے تو سر ارخکا خبر دوار. سبھی گال پورا کر کے منہ करके کر کے منہ تیر ہا کر کے किसी से کر کے करना کسی سے بات نہیں کرنا جب بھی کسی سے بات کرنا تو مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرنا جیسے نبی رہے سرابنا تبت سو موقفی وجہ اچھی کا سکا اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے سلام کر لینا مسکراتے ہوئے اس کا جواب دے دینا یہ بھی جہان جن سے نجات دلانے کا انسان اپنی اولاد کچھ کی تربیت ہے نمبر آٹھ مرا راستے بھی چلنا اکڑتے ہی نہیں تکبر کے ساتھ نہیں کبر اور برور کے ساتھ نہیں چلنا تو معلوم پڑے کہ شریف اولاد جا رہی ہے ایسے کبھی ایسا نہیں جن چلنا کہ لوگ کہیں نکمان کا دیتا ایسے کبر و چلتا ہے دیکھے پاپ کی حست ماں کی عزت رکھنا وار کو ماتو رکھنا ولا بولا کبھی کبر و تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے شرارتیں کرتے ہوئے حرکتیں کرتے ہوئے خبردار بیٹھے کبھی راستے پر نہیں چلنا ادب کے ساتھ سوادوں کے ساتھ انتظاری کے ساتھ شرابت کے ساتھ چلنا تاکہ تیری بھی عزت رہ جائے اور میری بھی عزت رہ جائے نمبر نو وقت صرف مسیح کا چلنا تو بھاگتے ہی لے نہیں دوڑتے ہیے نہیں بالکل کمزوروں کی طرح نہیں ویکار کے ساتھ عزت کے ساتھ کبھی اطمینان کے ساتھ چلنا باپ وہ تو ایسا ہو کہ راستہ چلنے کی تعلیم بھی دے رہا ہو है? آج ہم ذرا سوچ رہا ایک سال میں لاکھوں روپیہ بچے سے فیس دیتے ہیں لیکن ہم نے بچے کو استجا کرنے اور چلنے کا طریقہ نہیں چلایا ہم نے اتنا خرچہ کیا لیکن اپنے سے اپنی اولاد کو ہم نے کیا سکھایا اس پر دور کرو وقت صرف تھی مشہد کا جیسے چلنا عزت کے ساتھ چلنا آہستہ آہستہ چلنا ایک کے ساتھ چلنا نہ بھاگنا اور نہ بڑا آہستہ آہستہ چلنا بیماروں کی طرح تو ویکار کے ساتھ چلو اور آخری چیز وی کا سو دین اے دیکھا جب بات کرنا تو ذرا آہستہ سے کرنا چیز کر کے چل کے لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا کیوں ان انکرل اسوات ل صوت الحمير سب سے بدترین عورت گدھے کی ہوتی जो वो بلا وجہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے نہ ابا نے حضرت نکمان نے اپنی اورات کو یہ جت نصیحتیں تو کی ہیں جو قران کے اندر موجود ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے باپ کو والدین کی عبرت بڑوں صحت کے لیے لقمان علیہ السلام لقمان کا قصہ بیان کیا اور والد کہ ہر باپ کو چاہیے اپنے اولاد کے لیے ویسا ہی باپ پڑھے بچے کی سخت تربیت کرنے والا جیسے لقمان اپنے تھے اولاد کے لیے باپ تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہیب بنائے مطلب سنت بنائے العال ہم نے دو بیماروں کو شکایت لیا کا جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو کرا ادا کرا دے الہ لال مین ہم نے جو پریشان ہیں حاجت مند ہیں ان کی ساری حاجات جائد حاجات پوری کر دے الہ لال مین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدور شیخ خلیفہ اور ان کے آمار و انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت الہ الہٰ ان کو ہر بنا ہر آفت سے محبوب رکھے اللہ صحت فرما جس میں آپ کی رضا ہو ہر ایسے ہر مصیبت سے اللہ تعالی محفوظ رکھ لے انہیں صحت و راحطیت نصیب فرما ان کی عمر میں اللہ تعالی برکت نصیب فرما ان کی نیتوں کو قبول کر لے لدیشوں سے درگر فرما ان سے وہ کام ہے جس سے امت کا ملت کا فائدہ ہو قوم اور وطن کا حقیقی حق ہر ایسے ہاتھ سے, ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جن میں آپ کی ناراضگی ہے امت اور اور ملت کا ہے. اور وطن کا ہے وطن نقصان یہ ناراضگی دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے ہر مسلمان ملکوں کو و ہنگوان کا گہوارا بنا دے جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہے اللہ ان کی جان اور مال اس فاتور اسمك لله تعالى عباد الله صلوا اللهم صل للمؤمنين والائمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر وادعوه يستجب لكم وردت الله تعالى أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الله إلا إلا قواش